فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اللہ تمہارے عامال سے پوری طرح باخبر ہے جب قیامت کا آنا تمام انسانوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا اور جزا و سزا یقینی ہے تو لوگوں تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ اللہ اس کے رسول اور قرآن کریم پر ایمان لے آؤ جس کی روشنی کفر و جہارت کی تاریکیوں کو یکسر ختم کر دیتی ہے اور جس کی بدولت انسان اس راہ راست پر بے دھڑک چلا جاتا ہے جو اسے جنت الفردوس تک پہنچا دیتی ہے اور دنیا میں اس یقین کے ساتھ زندہ رہو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے اس لیے قیامت کے دن کے عذاب سے نجات کی یہی ایک صورت ہے کہ ایمان باللہ اور عمل صالح کی راہ اختیار کرو